الحمد اللہ رب العلم وسلام اما بادہ رسول اللہ یا حبیب علیہ نبی اللہ علی نور اللہ میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین وقت ہوا ہے کچھ عشق کے بول سننے کا وقت ہوا ہے کچھ عشق کے رسول میں جھومنے کا وقت ہوا ہے کچھ یاد رسول میں مچلنے کا کیونکہ وقت ہوا ہے سلسلہ نغمات رضا کا آج سلسلہ لے کر جو ہم حاضر ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت کے ویسے سارے ہی کلام خوبصورت بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی نرالے ہیں مگر آج جس کلام کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے ویسے تو اس کلام کو بہت کم پڑھا جاتا ہے لیکن جب اس کلام کی تیاری کے لیے ہم نے اس کلام کی شرح کو پڑھا تو عقل حیران ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت نے کتنے اچھوتے موضوع پر کتنے نرالے موضوع پر کتنے پیارے انداز میں قلم اٹھایا ہے جی ہاں آج کلام ہوگا بندہ ملنے کو قریبے حضرت قادر گیا لماعے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا اے میرے میچ اسلامی بھائیوں آئیے اس کلام کو شروع کرتے ہیں اور اس پہلے شعر کے کچھ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں بندہ یہاں بندے سے مراد عبد ہے مراد یعنی یہاں اس بندے سے مراد کون ہے عبد کامل یعنی محبوب خدا سرون کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ والا تبار ہے حضرت یعنی یہاں حضرت سے مراد بارگاہ اچھا قادر قادر یہی قدرت والا قادر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وصفی نام ہے اور لمعا لمعا کہتے ہیں نور کو روشنی کو باطن یعنی پوشیدہ کو باطن کہتے ہیں گمنے یہاں یہ لفظ گمنے تھوڑا سا یہ پرانی اردو کا لفظ ہے کہتے ہیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں یعنی گم ہو جائے بندہ فنا ہو جائے یہاں یعنی گمنے سے مراد فنا ہونے اور جلوہِ ظاہر کھلا ہوا اجالا اب اس شیر کا مطلب کیا بنتا ہے کہ بندہ خاص یہاں بندہ تو کہا مگر یہ بندہ خاص ہیں یعنی ہمارے آقا و مولا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم رب قدیر کی بارگاہ میں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، یعنی پیارے آقا علی سرات والسلام شب مہراج رب از وجل کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور پھر کیا ہوا یعنی نورے ظاہر نورے باطن میں فنا ہونے کو گیا لم آئے باطن میں گمنے جلوہِ ظاہر گیا اللہ اکبر یعنی جو ظاہری نور ہے وہ باطنی نور میں فنا ہونے کو اس نے یہ سفر اختیار کیا گویا پہلے ہی شیر میں آلہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے اس عظیم سفر کی ہمیں یاد تازہ کروائی اس سفرِ میراج کا تذکرہ بہت خوبصورت انداز میں کیا آئیے شیر کو اب طرز میں سنتے ہیں کیا پیاری بات ہمارے آلہ حضرت لکھتے ہیں بندہ ملنے کو قریبے حضرت قادر گیا میں جلوائے ظاہر گیا بندہ ملے کو قریب حضرت کا گیا بندہ ملے اللہ حضرت اگلے شیر میں لکھتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا اللہ اکبر دو عظیم موجاد کی طرف اشارہ اور بڑے خوبصورت پیرائے میں مرضی سے مراد خواہش الٹے قدم پھرنا یہ محاورہ ہے یعنی اسی راستے سے واپس ہو جانا بندہ جہاں سے چلا وہیں واپس لوٹ جائے الٹے قدم پھر جائے ماہ یہاں مراد چاند ہے اور چر گیا ماہ کا کلیجہ چر گیا یعنی پھٹ گیا چیر چیر دیتے نا بریک ہو جائے بیچ سے چر گیا سبحان اللہ لال حضرت نے دو عظیم واقعات کا میرے آقا کے دو عظیم موجزات کا اس شعر میں تذکرہ کیا اور اعلی حضرت نے ان دو موجزات کو کئی اشار میں یعنی ایک ہی شعر میں کئی مقامات پر تذکرہ کیا اس کی بھی بات کرتے ہیں پہلا مسرا تیری مرضی پا گیا سورج پھرا اُلٹے قدم یاد رہے کہ سورج تو اپنے ایک پیرائے میں چلتا ہے اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہے مدنی چرل کے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج سے 100 200 سال پہلے بھی اگر مثال کے طور پر اج سائنس نے ہمیں جو چارٹ دیا ہے کہ جول کے مہینے کی فلاں تاریخ کو اتنے بجے غروب آفتاب ہوگا تو 200 سال پہلے بھی بتاتے ہیں کہ اسی وقت وہ غروب آفتاب ہوتا تھا یعنی ایک ٹائم ٹیبل ہے سورج اسی کے گرد چل رہا ہے مگر میرے بیچ اسلامی بھائیوں یہاں بات ہے محبوب رب خدا کی اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی جب مرضی ہوتی ہے تو سورج مشرق سے مغرب نہیں بلکہ مغرب سے مشرق الٹے قدم پھرتا ہے اور یہ واقعہ یقیناً کئی بار مہارے ناظرین نے سنا ہوگا کہ مقام ہے مولا علی کرم اللہ کریم میرے آقا کے ساتھ ہیں نماز اثر پیارے آقا علی اسلام نے تو ادا کر لی ہے مولا علی نے بھی ادا کرنی باقی ہے پیارے آقا علی السلام آرام فرمانا چاہتے ہیں مولا علی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی اپنی گود فرش کی میرے آقا آپ کی گود میں آرام کرنے لگے وقت اثر جا رہا ہے یاد رہے مولا علی کرم رم اللہ تعالیٰ کریم امیر المومنین رہے خلی المسلمین رہے میرے آقا نے ان کے علم کر کتنی پیاری بات ارشاد فرمائیں کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے مولا علی سے بڑا عالم کون ہوگا فرض نماز جا رہی ہے ایک طرف آرام مصطفیٰ کا سوال ہے آپ کے عشق نے گوارا نہ کیا کہ پیارے اکا علیہ اسرات السلام کو نیند سے بیدار کیا جائے اثر کی نماز چلی گئی غروب ہو گیا آفتاب غروب ہو گیا گویا مغرب کا وقت آ گیا نبی پاک علی اسلام نے جب اپنی آنکھوں مبارک آنکھوں کو کھولا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وز کریم کو کچھ افسردہ پایا فرما اے علی کیوں غمزدہ ہو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ ہوں تعلی و جب سے ایمان لایا ہوں علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے آج اثر کی نماز قضا ہو گئی پیارے اکا علیت نے دعا فرمائی اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس دعا کے الفاظ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی میرے آقا فرماتے ہیں اے اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا اس کی نماز قضا ہو گئی پس اس سورج کو واپس پلٹا دے ذرا غور کیجیے آرام تو پیارے آقا فرما رہے تھے مگر دعا میں یہ کیوں کہا گیا کہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا اللہ اکبر نبی پاک علیہ اسرات السلام کی اطاعت جو ہے وہ رب کی اطاعت ہے وہ رب کا حکم ماننا ہے سبحان اللہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کی نماز کے لیے سورج واپس پلٹتا ہے کمال مستفیٰ دیکھیے اختیار مستفیٰ دیکھیے سرکار علی اسرات و اسلام کی اتارٹی دیکھیے زمین پر کھڑے ہو کر سورج کو واپس پلٹا رہے ہیں اعلیٰ حضرت پہلے مصرے میں اسی معجزے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا اُلٹے قدم اب دوسرے مصرے میں کون سا معاجہ ہے تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا بکہ کے کفار نبی پاک علیہ سرۃ السلام کے پاس حاضر ہوئے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو کوئی نشانی بتاؤ نبی پاک نے مکہ پاک میں جبل ابو کبیس پہ کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ فرمایا چاند دو ٹکڑے ہو گیا بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اس موجے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کا بیان ہے کہ نبی یہ پاک علی السلام کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا آپ نے کفار کو ان غیر مسلموں کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ اے میرے میٹ اسلامی بھائیوں نبی پاک علیط السلام کو رب نے کتنے کمالات سے نوازا یہ بہت طویل بحث ہے یہ بہت طویل بات ہے مگر ذرا سوچیے میرے آکا کا اختیار آسمانوں پر کیسا سورج اور چاند پر کیسا ایک ہی مصرے میں آلہ حضرت نے کوزے میں دریا کو بند کیا اور ان دو موجزات کو بڑے پیارے انداز میں آلہ حضرت نے کئی مقامات پر بیان کیا کئی کہتے ہیں نا کیا فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تما تمہارے لیے معجزات کا تذکرہ اس کلام میں بھی کرتے ہیں آئیے پھر سنیے اور نبی عشق میں کمال سن کر خوشی بھی بہت ہوتی ہے اس کے اختیارات سن کر ہمارا بھی سمجھے خون بڑھ جاتا ہے تو کیوں نہ ہم خوش ہوں، کیوں نہ ہم جھومیں کہ ہمارے آکا کو رب وجل نے ایسا مقام فرمایا کیا فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلے گیا تیری مرضی پا گیا تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے کدم تیری, تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلے جا چڑھ گیا گئی جان بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اب بات ہوگی اگلے شیر کی الادرت لکھتے ہیں بڑھ چلی تیری زیا اندھیر عالم سے گھٹا کھل گیا سو تیرا رحمت کا بادل گر گیا سبحان اللہ زیا سے یہاں کیا مراد ہے روشنی اندھیر یعنی سیاہی آلم دنیا کو جہان کو عالم کہتے ہیں گیسو یہاں نبی پاک کی زلفوں کی طرف اشارہ ہے اور گھر گیا یعنی پھیل گیا کمال کی بات کرتے ہیں اعلی سبحان اللہ فرماتے آپ کی نورانیت دنیا پر ایسی چھائی کہ کفر کا اندھیرا آپ کے نور نے ختم کر دیا۔ ظاہر ہے جب اجالا آتا ہے نا تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو رات کے اندھیرا چلا جاتا ہے۔ میرے آقا جب جلوہ گر ہوئے میرے آقا کی نورانیت جب اس میں آئی تو زمانے سے کفر کا اندھیرا آپ کے نور نے ختم کر دیا اور آپ کی زلف مبارک کے کھلنے پر رحمت کے بادل چھا گئے ایک اور جگہ شاعر لکھتے نا رحمت حق کی ہونے لگی بارشیں دین و دنیا کی لٹنے لگی دولتیں تو میرے آکا کی زلفوں کو خوبصورت گھٹاؤں سے تعبیر دے کر کہ پیارے آقا نے جب اپنے زلف سوارے تو رحمت کے بادل آ گئے اور رحمت کی بارش ہونے لگی اور پیارے آقا دنیا میں جلو اگر ہوئے تو کفر و ظلمت کی جو اندھیرا ہے وہ دور ہو گیا جبھی تو ہم کہتے ہیں نا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے آرادرت لکھتے ہیں بڑھ چلی تیری زیا اندھیر عالم سے گھٹا کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گھر گیا بڑھ چلی تیری زیا اندھیر عالم سے گھٹا بڑھ چلی تیری زیا اندھیر عالم سے گھٹا کھل گیا گے سو تیرا رحمت کا بادل گر گیا کھل گیا گے سو تیرا رحمت کبادل گر گوا خان اللہ خان اللہ اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں اعلیٰ لکھتے ہیں بند گئی تیری ہوا ساوا میں خاک اڑنے لگی بند گئی تیری ہوا ساوا میں خاک اڑنے لگی بڑھ چلی تیری آتش پہ پانی پھر گیا سبحان اللہ. ہوا بند گئی یہ محاورہ نام ہے اسلامی بھائیوں جہاں اسلام سے پہلے پوجا کی جاتی تھی اس دریا کی خاک اڑنے لگی یعنی خشک ہو کر جہاں ریت اڑنے لگے یعنی دریا خشک ہو گیا اور اب اس پہ غبار اڑنے لگا بالکل پانی نام کی چیز نہ رہی آتش پہ پانی پھرنا یہاں آگ کا بج جانا اس کی رونق ختم ہو جانا محاورے کے طور پر یہ بربادی کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آتش پہ پانی پھر گیا اے میری اسلامی بھائیو کیا خوبصورت میرے آکا کی ولادت کے وقت یاد رکھیے نبی یہ پاک علیہ سرات اسلام کی ولادت کے وقت جو کمالات کا ظہور ہوا پیارے آکا کے نور نبوت کی ابھی ظاہری ہونے کی بار باری ہے تو پوری دنیا میں گویا ایک ایسا عظیم انقلاب آنے لگا ہم نے کلاموں میں سنا نا بہرحال مٹی اسلامی بھائی شعر میں بہت خوبصورت باتیا بند مستفر خان صاحب نوری انہیں باتوں کی طرف اشارہ فرماتے کہ پیارے آقا کی پیارے آکا کی آمد کے وقت کیا کیا ہوا فرماتے ہیں نا ہزار سال کی روشن شدہ بجی آتش یہ کفر و شرک کی آتش بجhane آئے ہیں یہ کون سی آتش کی بات ہو رہی ہے کون سی آگ کی بات ہو رہی ہے یاد رہے کہ پہلے ایران میں صدیوں سے ایک ایسا آتش کدہ تھا لوگ اس میں آگ کی پوجہ کرتے تھے وہ صدیوں سے ہزار سال سے روشن تھا اسے بجھنے نہیں دیا جاتا تھا مگر نبی پاک کی جب جلوہ گری ہوئی میرے آقا کی ولادت 12 ربیع نور کو ہوتی ہے وہ رودود آگ تھی وہ ہزار سال سے روشن آگ وہ بجھ گئی دریا صبا خشک ہو گیا کیسر و کسرا کے محلات پر سلسلہ آ گیا گویا بتایا جا رہا ہے آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آلم نے رنگ بدلا صبح شبے ولادت خوبصورت واقعات کی طرف ہمارے امام بھی بڑے پیارے انداز بھی قلم اٹھاتے ہیں لکھتے ہیں بند گئی تیری ہوا ساوا میں خاک اڑنے لگی بڑھ چلی تیری زیا آتش پہ پانی پھر گیا بند, بند با گئی با تیری با ہوا با ساوا میں خاک اڑنے بند گئی تیری ہوا ساوا میں خاکڑ دے لگی بند گئی تیری ہوا ساوا میں لگی بڑھ چلی آتش پہ پانی پھر گیا چلی تیری آتش پہ پانی پھر گیا سبحان اللہ میٹھے سبحان سبحان سبحان میٹ اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین اگلا شعر کمال کا شیر ہے ہر ہر شعر موتی کی مانند ہے اعلیت لکھتے ہیں. تیری رحمت سے سفی اللہ کا بیڑا پار تھا تیری رحمت سے سفی اللہ کا بیڑا پار تھا تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا اللہ اکبر صفی اللہ یہ حضرت آدم اللہ نبینا والے سرات والسلام کا لقب ہے بیڑا پار ہونا یہاں مراد کامیاب ہونا ہے نجی اللہ یہ حضرت نلیہ سرات والسلام کا لقب ہے اور یہاں بجرا سے مراد کشتی ہے اور تر گیا یعنی ڈوبنے سے بچ گیا دو نبیوں کے واقعات کو ایک شیر میں پیرو دینا اور اس ان واقعات کے ذریعے نبی پاک کی شان بیان کرنا یہ کمالے حضرت ہے لکھتے یار اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ ہی کی برکت تھی جس کے سبب حضرت آدم اللہ نبینا والے سلاۃ وسلام کی توبہ قبول ہوئی اور ہر قسم کے مسائب سے انہیں نجات ملی یعنی ان کا بیڑا پار ہو گیا اور آپ ہی کی برکت تھی آپ ہی کی رحمت سے حضرت نو علیہ کی کشتی جو ہے وہ طوفان سے سلامت رہی اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں دو عظیم واقعات اور ان دو واقعات نے کمال مصطفیٰ کو کس پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے بیان کیا لکھتے ہیں تیری رحمت سے سفی اللہ کا بیڑا پار تھا تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا تیری رحمت سے سفی اللہ کا بیڑا پار تھا سے اللہ کا بیڑا پار تھا تیرے سدتے سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا تیرے سدتے سے ن جی تیرے گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا شیر سنیے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا اللہ اللہ آمد سے مراد یہاں نبی پاک کی پیدائش کا تذکرہ ہے مجرہ ہم نے پچھلے کلاموں میں بیان کیا کہ پرانی اردو میں مجرہ جو ہے وہ عدب اور تعظیم بجالانا سلام جھک کر کرنے کو مجرہ کہا جاتا ہے حیبت سے مراد روب و جلال اور تھر تھرانا یعنی لرزہ بر ہونا کانپ جانا اللہ اکبر پیارے اکال اسلام ربیو نور کی بارہویں کی صبح جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ظلمت اور کفر کے بادل چھٹ گئے شاہ ایران کسرا کے محل پر زلزلہ آیا چودہ کنگرے گر گئے ایران کا جو آتش ایک ہزار سال سے شولہ زن تھا وہ بج گیا اور کعبے کو وشد آیا کعبے کو ایسا وشد آیا ایسا کعبہ جھوما یوں کہیے کہ اس, کے اس کے جو سر پر یعنی کعبے کی چھت پر جو بت تھے وہ سر کے بل گر پڑے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں عالی حضرت نے ان واقعات کو کتنے پیارے انداز میں بیان کیا ہے کہ ان معجزات پیارے آقا علیہ السلام کی ویادت کے وقت کے ان کمالات کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ یا رسول اللہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا یعنی بیت اللہ نے گویا جھوم کر پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں سلام ادا کیا اور تیری ہبت تھی آقا آپ کی آمد کا وہ دب دبہ تھا کہ بت جو تھے کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ تو کفر و شرک کو مٹانے آئے تھے اس لیے تمام مجسر کے بل اوندھے گر گئے اللہ اکبر پھر وہی بات آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت شب ولادت تو صبح ولادت جو واقعات رونما ہوئے بڑا پیارا اشارہ نشار میں ہے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو چکا تیری ہبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گیا تیری آمد تھی کہ بے تمہ مجرے کو جھکا تیری آمد تھی کہ بے تاہم مجرے کو جکا تیری حمد تھی کہ ہر بدھ دھر تھر آ کر گر گیا ہے تھی ہر ہربت تھر تھرا کر گل گیا سبحان اللہ اگلا شیئر سنیے میٹھے اسلامی بھائیوں مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا بہت عقیدے کی بات اور بڑی پیاری بات کی ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام پر جو ایمان لایا اور ان کے غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا وہ نہ صرف آپ کا ہوا بلکہ اللہ بھی اس کا ہو گیا اور جو آپ علی اس رات والسلام کی شان کا انکاری ہو کر کافر ہو گیا وہ صرف آپ سے ہی نہیں بلکہ اللہ کا بھی دشمن ہو گیا دیکھے نا اللہ کو ماننے والے تو بہت سارے مذاہب ہیں وہ رب کو مانتے ہیں مگر ایمان کی تکمیل ہی جب ہوتی ہے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بھی مانا جائے آپ کی نبوت پر بھی ایمان لایا جائے اور آپ کے آخری نبی ہونے پر بھی ایمان لایا جائے تو پتا چلا کہ ایمان کی تکمیل کمپلیشن آف ایمان جب ہوتی ہے جب پیارے آقا علیہ اشرات پر ایمان لایا جائے ان سے محبت اور ان سے عشق کیا جائے ہے میرے بچے اسلامی بھائیوں جبھی تو اعلیٰ حضرت اپنے دیگر میں بھی اس طرح کی بات فرماتے ہیں نا اللہ کی سرتابا قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان ایمان یہ یہ کہتا ہے ہے میری جان ہے یہ گویا ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو ربی پاک پر ایمان لایا جائے پھر ان سے ٹوٹ کر پیار کیا جائے ان سے سچی محبت کی جائے خوبصورت بات ذرا سمجھیے لکھتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا <تصفيق> کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا <تصفيق> مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا کیا اللہ ہی سے پھر گیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگلا شعر سنیے وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا یعنی اگلے شعر کی جو ابھی شعر اب نے سنا اسی کی گویا تشریح ہے اور اللہ والوں کی طرف بھی اشارہ ہے پھرا یعنی انکاری ہوا ہلکے خدا سے مراد مخلوق خدا ہے اللہ اکبر یعنی جو نبی پاک کا غلام بن گیا نا ساری مخلوق اس کے پیچھے ہوتی ہے پھر اللہ مخلوق کے دلوں میں بھی عزت ڈال دیتا ہے آپ دیکھیں اولیاء کرام کا تذکرہ سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی صحابہ اولیاء اہل بیت کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے میں ملتے ہیں اور جو ان سے پھر جاتا ہے پیارے آقا سے دشمنی اختیار کرتا ہے اللہ اس سے پھر جاتا ہے رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے اے میرے میچ اسلامی بھائیوں ایک اور جگہ بڑا خوبصورت شاعر شیر لکھتے ہیں نا آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں اور ایک اور جگہ شاعر لکھتے ہیں نا کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے نبی پاک علیہ اسرات اسلام کو جو نام لینے والے ہوتے ہیں رب ان کے نام کو بھی بلندی عطا کرتا ہے انہیں بھی عروج عطا کرتا ہے اور معاذ اللہ جو سرکار علی اسرت سے دشمنی کریں ان سے دوری اختیار کریں ان کا تو نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا خوبصورت شیر بہت خوبصورت عقیدہ اور بڑی پیاری بات لکھتے ہیں وہ کہ اس در کا ہوا خلکے خدا اس کی ہوئی وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا وہ کہ اس در کا ہوا خلط خدا اس کی ہوئی وہ کہ اس در کا ہوا غلط خدا اس کی ہوئی در سے اللہ پھر سے پھیرا اللہ پھیر گیا وہ کی اس در سے پھر گیا سبحان اللہ سبحان اللہ نجی مجھے, مجھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین خوبصورت کلام جاری ہے مگر سلسلے کا وقت ختم ہو گیا ہے اگلے سلسلے میں اسی کلام کو لے کر حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ ان خوبصورت اشار کو سمجھیں گے سنیں گے اور اللہ نے چاہا مزید اس کے رسول میں جھومیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم